کائنات کے اندر دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کی خاموشی بھی دین بن جاتی جن کی خاموشی بھی دین بن جاتی ہے کس طرح کوئی انسان آپ کے سامنے کوئی بات کرے آپ اس کو روکے نا ٹوکے نا کوئی عمل کرے آپ اس کو روکے نا اور ٹوکے نا آپ خاموش رہے پھر یہ عمل بھی دین میں حجت بن جاتا ہے اس کی حیثیت دین میں کیا ہوتی ہے حدیث تقریری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل دیکھا اور خاموش ہو گئے نبوت کا شریعت کا یہ تقاضہ ہوتا ہے یہ شریعت کا بھی تقاضا ہے نبوت کا بھی تقاضا ہے کہ نبی اپنے سامنے کوئی غلط بات ہوتی دیکھے فلفور روک دے جب یہ بات رکھی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس لوٹو تو نے نماز ادا کیوں نہیں تو نے نماز نہیں پڑھی واپس لوٹ جا باتھیوں نے یہ سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درانے نماز کیوں نہیں روکا جب وہ نماز پڑھ تھے نماز کے اندر جو غلطی اور مسٹیک کر رہے تھے اسی وقت درانے نماز اس کی صلاح کیوں نہیں کی تو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اگرچہ حدیث ہوتی ہے لیکن نبی کریم کئی مرتبہ کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اس بات کو مؤخر کیا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا ابئی بن کاب کا مشہور واقعہ ابئی بن کاب نماز پڑھ رہے ہیں اب نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو چکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا کہ عبی بن کاب نے نماز کی نیت کر لی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبئی کو آواز دی عبئی میری بات سنو اب وہ حالت نماز میں عبئی کے دل میں خیال آیا ایک طرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں اب کیا کروں اب کیا کروں نماز کو تیزی سے پڑا مختصر کیا سلام پھیر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبئی اور آپ کو پتا نا عبئی اب کاف کون ہے ابئی قرآن کے بڑے حافظوں میں سے صحابہ میں سے بڑے کاری ہیں نبی کریم صح اللہ علیہ وسلم سے صحابہ قرآن سنا کرتے تھے ایک دن نبی کریم ابئی ابن کاب کو کہتے ہیں قرآن پڑھیے میں نے سننا ہے آکا ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں ہم سنتے ہمارے دل میں فرحت و شادمانی کے جذبات اتر جاتے ہیں ابئی میں تجھے ویسے نہیں کہہ رہا مجھے اللہ نے کہا ابئی ابن کاب سے قرآن سنا مجھے اللہ نے کہا. ابئی کی آنکھوں میں آنسو آگے کیا اللہ نے میرا نام لیا یہ اتنا بڑا صحابی ہے اتنا بڑا صحابی ہے جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو قرآن کا اتنا بڑا کاری ہے تو نے قرآن کی آئے اتنی پڑی, پڑی آتا کون سی یا یو حلینہ امنجی بول ول رسول اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کی طرف بلائے لوگوں کتنی واد بات کسی چیز کی طرف پتارے اللہ اور اس کا رسول جب بھی کسی چیز کی طرف بجائے تو فوری اس کی طرف بڑھا کرو فوری جواب دیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری نماز بھی اب اس وقت تک قبول نہیں ہے کہ اگر درانے نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے آواز دے دوں تیرا کام یہ بنتا تو نماز توڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لوگوں دین یہ ہے لیکن جو بات آپ کو سمجھانا مطلوب ہے اسی ابئی ابن ٹاپ کو کہتے ہیں میں تجھے ایک بات نہ بتلاؤں کہ پرانے پاک میں ایسی ایسی عظیم لمبا موضوع ہے یہ ہمارے موضوع سے تعلق نہیں رکھتا لیکن جو بات تعلق رکھتی ہے وہ بتلانا ہے تجھے ایسی سورت نہ بتلاؤں جو آج سے پہلے کسی کتاب میں ناول نہیں ہوئی اتنی عظمت والی اتنی بلند ابئی ابن ٹاپ اب مشتاق ہے کہ اللہ کے رسول جلدی بتائیں لیکن نبی کہ نہیں بتا نہیں رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باد امور ان کے اندر تاہیر فرمایا کرتے تھے تاکہ بندے کا شوق بیدار ہو جائے تو تاہر ہونے کی وجہ سے یہ بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلفور نماز سے نہیں تھا ٹوکا بعد میں جب سمجھا دیا بات وادی ہوگی کہ نبی کریم کہنا کہ چاہتے تھے اور بھائی ابن نے کہا جب مسجد النبی کے دروازے پہ پہنچے پھر نبی کریم نے کہا وہ سورت سورت ہے فاتحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسلوب تھا اور میرے بھائیوں دکھ کی بات ہے ہمارے نمازی بھائی ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے منکرین حدیث کے اشکالات کے حوالے سے بے شمار سوالات بھیجے ان اشکالات کو رد کرتے ہوئے دو خطبہ جمعہ قبل آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی اگر ہر انسان یہ بات کہنا شروع کر دے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں تو قرآن کو کس کی عقل کے مطابق سمجھا جائے گا ہر انسان کی عقل ایک جیسی آئے اگر صحابہ جو قرآن پاک کے اولین محاطبین میں سے ہیں وہ بھی حدیث کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے متعدد واقعات رکھے تھے کیا نتیجہ نکلتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا حدیث کے بغیر اسلام کا تصور ہی کوئی نہیں آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کی جو بات عقل کے مطابق ہوگی اس کو مانا جائے گا باقی کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کس کی عقل ہر سے آہر ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بد عقل موجود ہو یا کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ایسا بد عقل بھی دنیا میں موجود ہو سکتا ہے جس کو زنا نہ لگتا ہو؟, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا بد عقل دنیا میں موجود ہو سکتا ہے جس کو سود نہ لگتا اس میں کس قسم کے چمبے کی بات ہے یعنی جو بات رام بھی صاحب چکرالوی صاحب اسلائی صاحب آپ کی عقل میں نہیں آتی آپ جھٹ کہہ دیتے ہیں یہ ہماری عقل میں نہیں آتی اس لیے دین کے علاقہ تمہاری عقل پہ ماننا ہے تو لوگوں ایمانداری سے بتاؤ سٹ دل سے ابو جہل کا نام کیا تھا اسلام سے قبل ابو جہل کو کیا کہا جاتا ہے ابو حکم دنائی کا عقل کا فرد و فراست کا باپ اسلام قبول نہ کیا کیا بن گیا ابو جہل یہ جو دنائی کا باپ ہے یہ ایک مرتبہ نبی عقل کی بات ہے نا عقل کو شوق ماننے والوں ایک مرتبہ ہانا کعبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور واقعہ آپ نے سنا بیٹھے دیکھا کہ آپ کے اوپر کوئی نئی وہی تو نہیں آئی تم کے انداز میں ہاں آج رات ایک عجیب واقع ہوا کیا میں بیٹھ مت گیا میں مسجد اکثر گیا میں آسمان پہ گیا میں سدرت المتہ پہ پہنچا میں وہاں تک پہنچا کہ میں نے اپنے کانوں سے کلموں کو چلتے ہوئے سنا جو لکھ رہے تھے میں وہاں تک پہنچا اچھا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہاں میں کہہ سکتا ہوں اب ابو جال نے سمجھا کہ میرا بار کامیاب ہو گیا عقل میں نہیں نا آئی یہی ابو الحکم بات اس کی عقل میں نہیں آ رہی اور لوگوں جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا کہ نہیں پڑا اب جب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس بات کے دو تقاضے ہیں اللہ کی قسم جب نام محمد آئے تو درود پڑا جائے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب سرمان مستفیٰ ہے تو کیا کہا جائے سمے و آتا سنا اور اطاعت شروع کر دی عقل میں نہیں پڑھنا پھر تولے رسول ابیسے رسول مفتارے رسول نشستیں رسول برداشت رسول عقل کی کسوٹی پہ نہیں تو جائے گی جس نے عقل کی کسوٹی پہ تولا وہ ابو جہل بن گیا کہا ابو جہل اب لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ وار بڑا اہم ہے ابو بکر کے پاس پہنچا کہنے لگا ابو بکر کیا کوئی بندہ راتوں رات مسجد اکسا سے ایک مہینے کی مسافت اس دور کی جانے کی ایک مہینے کی آنی کوئی بندہ کہ میں چند لمحوں میں وہاں سے ہو آیا ہوں آسمان سے ہو آیا ہوں کیا یہ ہو سکتا ہے ابوبکر نے کہا یہ بکنگ ناممکن ہے یہ تو عقل میں آتی نہیں بات اور بڑی اور دودھ اور شریعت کا مزاق آج اس وجہ سے اڑایا جاتا ہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی اور کس ایسی عقل کے اوپر جو حدیث کو چھوڑتی ہے اور تاریخ کو تیار کرنے کا حکم دیتی ہے قرآن پاک اٹھاؤ صرف قرآن پاک کے پر عمل کرنے والے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھیے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزے رکھ سکتے ہیں نہ رکاب دے سکتے ہیں جزیات ہی موجود نہیں ہے قرآن پاک میں کہاں سے ملے گی قرآن پاک کے حکم کے اندر ضرور ملے گی مما آتا الرسول رسول افعو. جو رسول اللہ کہہ دے وہ دین ہے جس سے رسول اللہ روکے وہ دین ہے یہ بات ہے ابو بکر نے کہا یہ ہو نہیں سکتا اچھا آپ کے جو صاحب ہیں آپ کے جو خلیل ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ رات, و رات مسجد اکشا سے ہوئے ہیں آسمانوں سے ہوئے ہیں سیر اکال علیہ سلاط وسلام نے کہا ابو جہل تو کیا بات کرتا ہے میں نے تو جب سے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آسمان ارب ارب کلو میٹر دور وہاں سے یقگ چند لمحوں کے اندر ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے نہ کریم سے بات کرتا ہے نبی کریم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا اور چلا جاتا ہے اگر میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ چند سیکنڈ کے اندر ایک فرشتہ آسمان سے اتر کے اس شخص کے اوپر اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو میں اس بات پہ کیوں نہیں یقین کروں گا کہ اللہ اس بندے کو آسمان پہ لے گے اور لوگوں دین اقل کا نام نہیں ہے آپ بتلائیے اگر دین صرف عقل کے پیمانے پہ پرکھنے کا نام ہو وہی کتابیں عقل وہی کتاب عقل اور وہی عقل کتابیں نہیں ہے اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج بھی مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جب میں سفر میں جاتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا بتاؤ پتھر بولتا عقل تو نہیں مانتی آپ نے دیکھا مری پہاڑی گئے وہاں سے چشمے جاری ہوئے کہاں سے پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں پتھروں سے چشموں کا جاری ہو جانا یہ چمبے کی بات نہیں لیکن سچے دل سے بتانا کیا آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ایمان پختہ یقین ہے کہ نہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو سیدھا کیا تھا اللہ نے انگلیوں سے چشموں کو رواں کر دیا تھا ہے عقیدہ کہ نہیں عقل تو نہیں مانتی اور یہ کم عقل بد عقل بد بخت لوگوں کا وکیرہ ہے جو حدیث رسول کے سامنے کولے رسول کے سامنے دین کے سامنے شریعت کے سامنے یہ مقدمہ پیش کریں گے جی عقل میں مارے بات نہیں آتی تمہاری عقل دین ہے تمہاری عقل حجت ہے اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم صحابہ کی تو ہین مقصود نہیں ہوتی ایک ساتھی نے یہ بھی فون کیا لاما صاحب آپ جیت حدوس حدیث اور اتباع سنت کے بارے میں جو واقعات بیان کرتے ہیں گویا ایسا لگتا ہے صحابہ ہلاف دینی ناؤد بلّہ چلا کرتے میں کہ نہیں یہ صرف مخصوص واقعات ہیں کہ صحابہ سے یہ ٹھوکر لگی صحابہ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کیونکہ دین اور شریعت صحابی کے سہن صحابی کے کال اور عمل کا نام نہیں دین اور شریعت صرف دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول و عمل کا نام یہ صرف چند واقعات آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ صحابہ سے بھی ٹھوکر ہوئی صحابہ کو بھی غلطی لگی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر دی لوگوں عقل اور منطق کے اندر تو یہ بات بھی نہیں تھی آتی آپ کو پتہ ترین کا مشہور واقعہ صلح حدیبیہ پیا تھا سب نے پڑھا ہوا نا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ سینکڑوں موجود ہیں چودہ سو صحابہ اوپر موجود چودہ سو سے اوپر موجود ہیں اب صحابہ اپنے آپ کو مضبوط طاقتور توانا اور عمرے کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھ کے نکلے ہوئے ہیں ارادہ عمرہ کر کے ہی لوٹیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کرے مذاکرات کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچی علی سہیل نے کہا اگر محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے ماں بہن مفاہمت اور معاہدہ ہوگا تو مانیں گے محمد الرسول اللہ اگر آپ کو رسول ماننا ہوتا تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا یہ رسول اللہ مٹائیے نبی کریم نے حضرت علی کو کہا مٹا دیجئے حضرت علی نے کہا یہ جسارت میں تو تجھ کر سکتا آپ مٹا دیجئے نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا شرائط ایسی ہے صابہ کے دل تنگ پڑ رہے ہیں شرائط ایسی ابھی مواقع مکمل نہیں ہوا ابھی مکمل ہونے میں چند لمحے باقی ہیں صرف اقرار اور نجاد اور قبول ہو چکا ابو جندل آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا مسلمانوں اگر مجھے واپس کیا گیا میری حالت دیکھ لو میرے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے اگر میں واپس چلا گیا اسی طرح کا ظلم و ستم ہوگا کیا تم مجھے آزاد نہیں رکھنا چاہتے مسلمانوں کے کلیجے پھٹ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا پیغمبر ہوں میں نے لکھ دیا ہے میں نے معاہدہ کر دیا تجھے واپس جانا ہوگا صاحبہ پریشان ہے کس وجہ سے عقل میں بات نہیں آ رہی حضرت عمر کہتے ہیں میں اس دن اتنا پریشان تھا میں اس دن اتنا بے چین تھا مجھے سمجھ نہیں سی آ رہی میں کیا کروں میں ابو بکر کے پاس گیا اور تریف بھی کریں قربان جاؤں ابو بکر کی عقل پہ جس نے جب بھی حدیث سنی جس نے جب بھی کولے رسول سنا تو اللہ کی قسم اپنی عقل کو نیچا کیا نبی کے کول کو اونچا کر دیا ابو بکر کے پاس گیا کہنے لگا ابو بکر ہم ہاتھ پہ نہیں ہیں ہاتھ پہ کیا یہ کافر نہیں ہے کافر ہیں اگر ہم ان سے کریں کرے جنب میں نہیں جائیں گے جائیں گے یہ مارے گا جنب میں نہیں جائیں گے جائیں گے پھر اتنی شرائج کے اوپر اتنا نیچے لگ کے عام محاورے میں سلاح کرنے کی ضرورت کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا مانتا ہوں تو پھر تیری یہ چلت کیسے ہوئی کہ تو یہ خیال بھی سوچے حضرت عمر کہتے ہیں چین نہ آیا نبی کریم کے پاس بھی یہی مقدمہ دے کے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے کہا اب دل کو قرار تو آ چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے اور جب ان کے اوپر وہی آتی تھی ان کو پسینہ آیا کرتا تھا بوجھ محسوس ہوا کرتا تھا ان کا چہرہ اونٹنی کی کہان سے لگ گیا عمر اللہ رب العزت سے ڈرنے لگا استغفار کرنے لگا عمر کس وجہ سے پتہ آج ہماری یکلیں اتنی بے لگام ہو چکی ہیں ہمیں حدیث رسول کا کوئی پاس ہی نہیں یہی جی حدیث رسول ہے اچھا جی سی دِی سر جی سند بھی صحیح ہے سابا سے بھی ثابت ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مہام اسٹال موجود نہیں یار اگر یہ صحیح تو ہے لیکن وہ جو ہمارا مولوی ہے نا یار وہ تو یہ کہتا دوسری بات ہے یار یہ بات میری عقل میں نہیں آتی یہاں پہ حضرت عمر قبول کر چکے ہیں فیصلے کو صرف دل میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہے یہ ہم نیچے لگ کے صلاح کر رہے ہیں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہیں آنا شروع بھی اللہ کی قسم عمر کا کلے جا کانپنے لگا میں نے اللہ رب العزت سے استغفار کرنا شروع بھی میں اتنا ڈر گیا میں اتنا سہم گیا کہ کہیں اللہ رب العزت عمر کے بارے میں قرآن میں آئیتیں نہ نازل کر دیں کہ تُو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عقل تو کیوں لبایا آج میں اور آپ اپنی اکل کو کھلا چھوڑا ہوا نبی کریم کا کوئی بھی کول آ جائے فرمان آ جائے بس اکل کے اوپر پرکھنا ہے. اس کی اکل کے اوپر پرکھا جائے گا شریعت اور دین کو اگر پرکھا بھی جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر پرکھا جائے گا. کہا آسمان سے آئے نادل ہوگی انتحال یہ سولہ کوئی چھوٹی سلاح نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے فتح کی بشارت مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے میرے بھائیوں گئے بات ساتھی یہ اعتراض کرتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی کا نمونہ کرتے ہیں نبی کریم کے اوپر کبھی وہی نہیں تھی آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی سن لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا ہے یہ بات بھی ثابت ہے یہ مرین امین کو کہ آپ بڑے وقفے سے آتے میرا دل اداس ہو جاتا ہے جلدی آیا کہ امین نے کہا آقا اس میں ہمارا بس کیا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے آ جاتے اور میرے بھائیوں نبی کریم کے اوپر وہی کا رکنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تھا وہی کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تھا لیکن اس بات کا یہ مطلب تم نے حج کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن دنوں سے رشتہ نہیں آ رہا زندگی کے وہ الگزام دین نہیں ہے یہ کہاں سے فلسفہ ہے یہ فلسفے کو اپنے دماغوں سے نکال نکالیے آپ کے سامنے یہ بات پہلے بھی رکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس ہے نبی کریم ذاتی معاملات کے اندر بھی ذاتی معاملات کے اندر بھی اگر کوئی اشتہاد کرے جو اللہ کو منظور اور پسند نہ ہو اللہ اس کے اوپر ٹوک دیتا تھا آپ کے سامنے مثال رکھی لیما تو ہر ریما اللہ ذاتی معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے شاید نہیں پینا ذاتی معاملہ تھا اللہ نے کہا جو چیز تیرے پہ حلال کی گئی ہے تو حرام نہیں کر سکتا اگر تو شاید پینا چھوڑے گا تیری امت پہ حرام ہو جائے گا عام سہم بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دور روپ نہیں ہے یہ معاشرے کے اندر رام کا کتنا پلایا ہوا ہے رام نے اس کتنے کو ہا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک محمد الرسول اللہ اور ایک محمد بن عبداللہ اللہ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے بہتان ہے اور الزام ہے کون فیصلہ کرے گا آپ بتلائیے اگر یہ باپ کھول دیا گیا آج میں بھی چلو اس بات کو کھولتا ہوں فیصلہ کون کرے گا کون فیصلہ کرے گا کہ یہ حکم نبی کا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہے اور یہ حکم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے کوئی دنیا کا مائی کا یہ فیصلہ پھر نہیں کر سکتا یہ صرف چور دروازہ اس لیے کھولا گیا ہے تاکہ جس مرضی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے یہ چور دروازہ اس لیے کھولا گیا ہے یہ حدیث اور یار یہ تو محمد بن عبد اللہ ناؤدب صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہے. یہ بشر کی حیثیت سے انہوں نے بات کی ہے یہ رسول کی حیثیت سے کی ہے اور یار یہ بات تو بشری ہے یہ بات تو نبوی ہے اور یہ بات تو بشری ہے یہ بات تو نبوی باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک زندہ رہے ہیں اللہ کا چیک اینڈ بیلنس اتنا مضبوط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ذاتی کے اندر بارہ مرتبہ اشتہاد کیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا ایک مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے وہی کو نہ نہ کیا اتنی سخت حفاظت اتنی مضبوط نگرانی پھر بھی تم کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گوشہ داتی تھا جی نبی کریم اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے نبی کریم رفع حاضر کیا کرتے تھے یہ نبی اکریم کے پرسنل معاملے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو تہارت کا طریقہ بھی روای حاجت کا تنا حاجت کا جمع کا نہانے کا غسل کا سب کا سب طریقہ بھی اگر پتا چلے گا تو نبی کریم کی سیرت سے پتہ چلے گا اور یہ نبی اکریم کی سیرت دین ہے شریعت ہے اللہ کی قسم تم اور میں اپنی نمازیں حراف کر دیں گے اگر ہم یہ کہیں گے یا دیویوں کے پاس جو گئے یا جو غسل اس کے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں نبل نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کیوں ہو میں بیان ہوا اور بد بختو کیا نبی کریم کی زندگی تمہارے اور میرے لیے نمونہ نہیں ہے کیا ہمارے لیے یہ سیمپل اللہ نے محفوظ نہیں تھا کرنا کہ انسان اگر بیوی سے تعلق قائم کرے بیوی اپنے حاموں سے تعلق قائم کرے پھر باقی کو کیسے حاصل کرنا ہے کیا شریعت میں یہ امور نیچے نادل ہونے تم ان حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہو شرم نہیں آتی نماز کیسے پڑھو گے اپنے جسم کو پاک صاف کیسے کرو گے اگر تم نے ان امور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل امور قرار دے دیا اور نبی کی زندگی کا کوئی حصہ پرسنل نہیں ہے لقت کان اللہ کمفی رسول اللہ اسوا رسول کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے جب اللہ کو کوئی چیز نمونے سے مستثنا کرنا مقصود ہوتی ہے تو ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہہ نہیں دیا ابراہیم کی زندگی بھی تمہارے لیے نمونہ نہیں لیکن اس کا وہ کول نمونہ نہیں ہے جو اس نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا کہ بابا قیامت کے دن آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا وہ نمونہ نہیں ہے مشرق رشتہ دار کے لیے دعا مغفرت نہیں ہو سکتی اس پر استثناء اللہ نے کر دیا رسول اللہ کی تو پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے دین اور اور بنا دیا اور حجت تم دیا قل اللہ فتب ہی ہونی یو بلکم اللہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. جس چیز سے رسول اللہ روکے کے رک جاؤ جس چیز کا حکم دیں اچھا یہ بھی دکھ کی بات ہے میں نے کبھی کی نہیں اتنی سخت بات لیکن کہنے کو دل مجبور ہو جاتا ہے یہ بات تو ہم ان لوگوں کے بارے میں کر رہے ہیں نا جو انکار حدیث کا فتنہ معاشرے میں آج کل اٹھایا ہوا ہے اور بڑا پروان چڑھ رہا ہے لیکن آپ اور میں تو سنت کو ماننے والے ہیں آپ اور میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کلمہ پڑھ لیا صرف کلمہ پڑھنے سے حق ادا ہو جاتا ہے اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہوتا حق تب پتا ہوتا ہے کہ نام مستفیٰ آئے موقع پر درود آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم حق تب ادا ہوتا ہے کونے رسول آ جائے سمے نہ وا کی آواز جیسے آ جائے آج میں اور آپ تو حدیث کو ماننے والے ہیں تو میں اور آپ اپنے گروبانوں میں کیوں نہیں جانتے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونڈنے کو حرام نہیں کہا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مونڈنے والے پہ لعنت نہیں کی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی موننے والے کے خلاف متعدد حدیثیں اسے موجود نہیں ہیں مجھو سی مور چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ داڑھی مونڈی ہوتی تھی اس کی طرف نظر نہیں تھے اٹھاتے یہ کلمہ پڑا اور لوگو یہ کتنی چھوٹی سنت ہے کہنے کو تمہارے نزدیک لیکن رسول اللہ کا حکم ہے اس کو چھوڑ دو اس کو معاف کر دو کس وجہ سے پتہ کس وجہ سے اس کے اندر بڑی حکمتیں کچھ اللہ تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں ایسے احکامات بیان کیے جن سے مراد صرف ٹیسٹ ہے صرف امتحان ہے اکشلوار تخنوں سے اوپر رکھنا کتنا تو مشکل کام ہے لوگ یہ نہیں مانتے اس میں کیا علمت ہو سکتی ہے علت کوئی ہو نہ ہو آپ کی عقل اس علت تک پہنچے نہ پہنچے ہم نے سلوار ٹہنوں سے اوپر رکھنی ہے تاکہ ٹیسٹ کیا جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانتا بھی ہے کہ لوگوں کو داڑھی رکھنا یہ اتنا عظیم فیل ہے اگر غور کرو چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے تمہارے چہرے پہ سنت رسول سجی ہو نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے چوبیس گھنٹے چل رہا ہے سوئے بھی ہوئے ہو تم نبی ایک سنت سجا کے چہرے پہ سو رہے ہو اللہ کی قسم فرشتے نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں اور خدا ناستہ منڈائی بھی ہے میں اس طرح کی باتیں بنا سختی گینی کا تک ہم لوگ متنفر نہ ہوں لیکن جب آپ کا میرا عقیدہ ایک ہو گیا کہ نبی کریم کا حکم آئے گا ہم مانیں گے اتنا چھوٹا حکم ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ویسے ہم کہتے ہیں کہ ہم حدیث رسول کے اوپر کٹ جائیں گے مر جائیں گے سنت رسول اتفاع رسول صرف قرآن حدیث کا نام ہے یہ کہنے والے بھی چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے وجہ کیا کس مزہ سے نہیں رکھتے بتائیے صرف عقل کہتی ہے یار تو خوبصورت نہیں لگے گا گھر والے کہتے ہیں تیری شادی نہیں ہوگی اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیلا چہرہ نہیں ایک لاکھ سے زائد انبیاء کے چہروں کے اوپر یہ سنت سجی ہوئی تھی اور کائنات کے سب سے خوبصورت لوگ تھے کہ نہیں آپ کا میرا عقیدہ ہم کیوں یہ عمل کرتے ہیں دکھ کی بات تو یہ آج معاشرے کے اندر کتنے پرسینٹ لوگ نمازی ہیں نمازی موجود نہیں ہے نبی کریم کے نماز چھوڑنے والا کیرک کے مادہ اسلام اور کور کے مادہ فرق کرنے والی چیز نماز ہے ویسے ہم قرآن و حدیث قرآن و حدیث کہتے جائیں گے لیکن نماز نہیں پڑیں گے یہ کون سا فل اگر ایک طرف وہ لوگ گمراہ اور غلط ہیں تو دوسری طرف ہم نے بھی صرف زبان سے محمد رسول اللہ کا ہے امال کے ساتھ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر عمل نہیں کریں گے ہم بھی کہنے والے بھی اور سب سننے والے بھی صحیح معنوں کے اوپر قرآن و حدیث کے اوپر عمل پیرا نہیں جب تک نبی کریم کے ہر پول کے اوپر ہر حدیث کے اوپر آپ اور میں منوان عمل نہیں کریں گے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت کرنا